شر العمور محدثہ توحا وک اللہ محدث وک اللہ بدعتم بولانک اللہ بولال آج بھی ان شاء اللہ عقیدے کے درس ہوگا اور جیسا کہ پچھلے درس میں بات ہوئی تھی الفرق المخالفہ یہ السنہ سنہ کے متعلق کہ اہل سنت و جماعت کے اہل سنت و جماعت کے مخالف فرقوں کے بارے میں بات ہوئی تھی کیونکہ اہل سنت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہج سے بہت سارے فرقے بھٹک گئے اور بہت سارے لوگ راہ حق سے یعنی تجاوز کر گئے اور پچھلے درس میں کچھ فرقوں کے متعلق شروع سے ذکر کیا گیا ہے اور کچھ لوگ کے بارے کچھ فرقے کے بارے یعنی باقی باقی رہ گئے تو پچھلے درس میں شروع میں بتایا گئے میں مختصر انداز سے بتا دوں کہ پچھلے درس میں کیا بات ہوئی تاکہ اس درس میں اس کے ربط کریں پچھلے درس میں ذکر کیا گیا کہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کرام اللہ کے رسول کے بعد اسی منہج اور اسی عقیدے پہ باقی رہے اور اختلاف ہمیشہ اختلاف بہت ہی کم ہوتا تھا کچھ صحاب کرام میں جیسا کہ خلافت کے بارے میں کچھ اختلاف ہوا اور کچھ اور مسائل میں لیکن وہ فورا وہ مسئلہ حل ہو جاتا تھا کیونکہ وہ لوگ سب علم والے تھے سب ہدایت والے تھے یہ لوگ سب گمراہ نہیں تھے اسی لیے جیسا کہ کچھ غلط فہمی ہوتی ہے سمجھانے سے فوراً وہ حق پہ آ جاتے تھے اور بتا کہ فتنے کے دروازہ شروع میں کھلا اگر دیکھا جائے تو حضرت عمر قطار کے شہادت سے اور اس سے زیادہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو معاملات اور یہ فتنے ذکر کیا گئے پچھلے درس میں ذکر کیا گیا کہ سب سے پہلے فرقہ جو مسلمان اسلام میں نکلے وہ خوارج تھے اور خوارج شروع میں حضرت علی حضرت معاویہ حضرت ابرم الاس کو یعنی قتل کرنے کے لیے یہ سازش کی تھی حضرت صرف علی کو قتل کر پائے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور بتایا کہ خوارج کے بہت سارے عقائد فاسد ہیں پچھلے درس میں ذکر کیا گیا ہے اور بتایا کہ خوارج بعد میں آپس میں خود متفرق ہو گئے بیس فرقوں سے زیادہ وہ لوگ ہو گئے اس میں ازارقہ ہے نجدات ہیں عبادیہ ہے اسفریہ اصفر... ہے اور اس کے علاوہ اور بہت سارے فرقے اور آج کل کے زمانے میں جیسا کہ داعش ہے قائدہ والے بتایا گیا کہ یہ لوگ اگرچہ مکمل خوارج نہیں ہے لیکن وہ لوگ ان کے فکر اور ان کے نہج پہ تقریبا تکفیر اور ایسے مسائل پہ چل رہے ہیں تو وہ لوگ بھی اس کے افکار اور اس کے عمل پہ کر رہے ہیں اور یہ تفصیل کر پیچھے دس میں ہو چکا ہے بتایا گیا اس کے بعد دوسرے فرقہ ان لوگ کے رد فیل میں شہ شیعہ لوگ بنے اور شیعہ شروع میں حضرت علی کے ساتھ دیے لیکن وہ لوگ بعد میں اس کے بعد حضرت ابو بکر حضرت عمر اور خل اے مبشرین و بشرین اور اکثر صحاب کرام کو برا بھلا کہنے لگے اور بتایا گیا کہ شیعہ لوگ کی منشا کس طرح ہوا اور وہ لوگ بھی کئی فرقے میں بٹے آج تک یہ فرقے سب سے بڑا فرقہ اگر اہل سنت کے مخالف تو یہی لوگ ہیں ان میں سے زیدیہ بنے ان میں سے امامیہ تھے اور آج کل اکثر امامیہ ہے اس میں اسماعیلیہ ہے اسماعیلیہ کی قسم بتا گئے جو بہرا لوگ ہیں انڈیا پاکستان میں اور مصر میں بھی ہیں۔ اور کہیں اور اور یمن میں بھی ہے اور اس میں کرامتا بھی آئے جیسا کہ پچھلے درس میں ذکر کیا گیا ہے اور اسی طرح شیو میں ایک فرقہ جو نصیریہ ہے محمد بن کے اطباہ ہے اور اس میں سے دروز بھی بنے یہ لوگ حضرت علی کو الہ مانتے ہیں اور اس کو معبود سمجھتے ہیں اور یہ لوگ کفر پہ یہ سب سے گمراہ فرقے ہیں پورے شیعوں میں اور یہ تفصیل پچھلے درس میں ذکر کیا گیا اور اس کے علاوہ اور اقسام اس میں بنے لیکن یہ اہم فرقے اس میں ہوئے اور کچھ اقسام باقی ہیں جو بایا بابیا ہے اور بہائیہ لوگ ہیں بھائی بہائی لوگ اور بابی لوگ یہ بھی انشاءاللہ آخری میں آج کے درس میں ان کے بارے میں بات ہوگی بتایا گیا تیسرے فرقہ مرجیا ہے اور مرجی جو ارجا کرنے والے ہیں اور اس کے بعد بتایا گیا کہ قدریہ جو قدر انکار کرنے والے بنے جبریہ جہمیہ جہمیا جو جبریہ تھے وہ لوگ جو اللہ کہتے کہ انسان مجبور ہے انسان کے کوئی اختیار نہیں ہے وہ تو مجبور ہے جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دی وہی سب کچھ ہوتا ہے انسان کے کوئی اختیار نہیں ہے اور یہ پچھلے درس ہوتا کہ غلط ہے چھٹے فرقہ جو سب سے بڑا فرقہ معتزلہ بنے اور معتزلہ کی بھی حقیقت بتائی گئی ہے پچھلے درس میں بتایا کہ اس کے بعد معتزلہ کے رد فعل میں کلابیا اشعریہ ماتوریدیا یہ تینوں فرقے بنے اور یہ تقریبا قریب قریب ہیں تو یہ یہاں تک بات ہوئی تھی اور ان کے اقسام تفصیلات مبادے اور احکام پچھلے درس میں بات ہوئی تھی آج انشاءاللہ اللہ مکمل پورا کریں گے اور آج کے آخری یہ دونوں یعنی ایک دو درس ہیں پچھلے ایک درس تھا اور یہ آج انشاءاللہ پورے مکمل ہو جائے گا یہاں جو ذکر کریں گے اہم عقیدے میں اہم فرقے جو عقیدے میں اختلاف کیے میں مذہب میں یا جو فقی مسائل ہے یا جو سیاسی مسائل پہ جو اختلاف کی ان کو نہیں ذکر کریں گے اسی لیے میں جو ذکر کروں گا وہ عقیدے سے جس کا دخلیں گے جو عقیدے میں مخالفت کی ہے اس کے بارے میں ذکر کریں گے اور جو اہم ہے بہت سے چھوٹے چھوٹے فرقہ نکل چکے ہیں ان کو ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ الحمدللہ للہ نکلنے کے بعد فوراً ختم ہوئے اللہ کے رسول میں برمت فرماتے ہیں کہ اس امت بھی تہتر فرقے میں بٹیں گے لیکن بتایا گیا پچھلے درس میں کہ تہتر فرقے کی تعداد کس طرح کیا جائے اور کون ہیں یہ لوگ یہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا ہے لیکن بتایا گیا کہ انسان زیادہ محنت نہ کرے کہ تہتر کون ہے وہ زیادہ محنت کرے کہ تہتر میں بچنے والا اور نجات پانے والے کون ہیں وہی دیکھنا چاہیے اللہ کے رسول نے بتائی کہ سب سے جو نجات پانے والی ہے وہ اللہ اللہ کے رسول اور صحاب کرام کے جو منحج پہ عمل کرتے ہیں اور و سنت پر عمل کرنے والے لوگ وہی نجات پائیں گے اور انشاءاللہ آخری میں ذکر کریں گے آج جو بقیہ جو فرقے مخالف ہیں انہوں کے بارے میں ذکر کریں گے سب سے پہلے پچھلے درس میں نو لوگ نو اقسام ذکر کیا گیا اور اس کے متحد بہت سے اقسام بہت سے سارے فرقے ہیں لیکن نو اہم ذکر کیا گیا ہے تو اس لیے آج دسویں سے شروع کریں گے دسواں فرقہ تصوف والے صوفیہ صوفی کس کو کہتے ہیں تصوف یہ جو اسلام میں آیا یہ شروع سے آیا یہ سب سے اہم سمجھو مسلمان کے فرقوں میں سب سے اہم اور سب سے بڑے فرقے ہیں اور یہ لوگ بھی بعد میں مختلف ہوئے آج تک یہ فرقے موجود ہیں کچھ زمانے میں زیادہ مضبوط تھے لیکن آج کل کچھ کم ہو گئے اور کی طاقت کم ہوئی لیکن برعات ان کی بڑھتی گئی اور یہ کون سے لوگ ہیں کس طرح بنے اور ان کے اقسام کیا ہے یہ ان شاء آج ذکر کریں گے اور ہم لوگ انڈیا پاکستان میں کیا یہ لوگ موجود ہیں کہ نہیں یہ بھی انشاءاللہ بیان کریں گے صوفیہ اصل یہ پہلے جماعت کوئی نہیں تھی صحاب کرام کے بعد صحابہ کرام میں اتنا نہیں تھے لیکن تابعین صحاب کرام کے بعد جو طاب کے زمانے میں تھے کچھ علماء دنیا ماشاء سر سب کے سامنے کھل گئی تھی اللہ سبحانہ و تعالی یہ مسلمانوں پر منت کی کہ مسلمان فتح کیے شام اور مصر اور عراق فارس اور یہ مالدار ملک تھا سب اس میں مسلمان جب فتح کیے تو ان کو ساری غنیمتیں ملی حتیٰ کی اکثر لوگ مالدار ہو گئے تھے حضرت عمر بن عزیز کے زمانے میں یہاں تک ہوا کہ زکوۃ نکلتا تھا لینے والے کوئی نہیں تھا آج کل بھی ایسے ہو سکتا ہے اگر صحیح طریقے سے زکوات تقسیم کیا جاتا تو اس زمانے میں اتنے خیر ہوا اور لوگ دنیا کی طرف مائل ہوئے تو کچھ افراد تھے جو شروع میں وہ لوگ کہتے تھے کہ دنیا سے دور رہو تو وہ لوگ زہد اور عبادت کی زندگی اختیار کی لوگوں سے الگ ہونے لگے اور الگ مسجدوں میں گھروں میں الگ ہو, ہو کے عبادت کرنے لگے اور بلکہ یہ تو ٹھیک تھا لیکن وہ لوگ کیونکہ کی جہالت کچھ تھی اتنا پر تجاوز کیے کہ وہ لوگ بال بچوں کو بھی چھوڑنے لگے حتیٰ کہ ان میں سے ایک ہے مالک مجینہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم ہے لیکن سے اس وہ بھی تصوب میں تھے تو وہ کہتے تھے کہ بیوی کو اس طرح چھوڑو جیسا کہ وہ بیوہ ہو چکی ہے تو یہ اسلام میں اسلام کی مخالفت ہے اس میں لیکن وہ لوگ اتنے ہی پسند کیے اور اتنی عزلت پسند کیے کہ وہ لوگ سارے لوگ سے الگ ہو گئے اور یہ اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف ہے اس طرح صحاب کرام اللہ کے رسول کے زمانے میں کچھ لوگ کرنے چاہتے تھے تو اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا کہ نہیں اس طرح مت کرو میں بھی شادی کرتا ہوں پھر سے قریب ہوتا ہوں سوتا ہوں اور جگتا بھی ہوں لیکن جو میری سنت کی مخالفت کرتا تو ہم میں سے تو یہ شروعات تھی اور یہ کہتے ہیں دوسری صدی میں ہجری دوسرے صدی میں یہ نکلا یعنی دوسرے سو سال کے بعد اللہ کے رسول کے تابعین کے زمانے میں یہ ہوا اس کے بعد یہ بڑھتے گئے یہاں تک کہ لوگ دوسرے مرحلہ جو ہوا تیسرے صدی میں یہ لوگ اور بڑھ گئے اور کچھ لوگ اور افراد بڑھے تو وہ لوگ یہاں تک کہ وہ لوگ اتنا ہی بڑھے کہ وہ لوگ دھیرے دھیرے ان کے اندر کچھ یعنی کچھ مخالفات عقید میں آنے جیسا کہ کچھ الفاظ استعمال کرنے لگے جو سنت کے خلاف ہے تو اسی لیے کچھ الفاظ جیسا کہ اس میں الجند جو مشہور ہے وہ لوگ اپنے لیے الگ الفاظ فنا کے لفظ استعمال کرنے لگے سکر کے لفظ استعمال کرنے لگے وجہ یعنی جنون اور اس طرح الفاظ کے اللہ میں اللہ کے راہ میں یہ چیز استعمال کرنے لگے اور دھیرے دھیرے لوگوں سے الگ ہونے لگے اور ان لوگ کے معروف ان کے نام مشہور تھا الباد عباد کے نام سے زہاد کے نام سے ان لوگ مشہور تھے الباد کے نام سے اس کے بعد دھیرے دھیرے بڑھتے گئے یہاں تک کہ دوسرے مرحلے میں اتنا زیادہ ہوا کہ وہ لوگ یونانی فلسفہ اور ہندی فلسفہ اور بہت سے جو پرانے ابیان تھے ان کے بھی کچھ مذاہب ان سے میں بھی جیسا کہ ہندو میں بھی بابا پیر یہ لوگ زاہد بنتے شادی نہیں کرتے اسی طرح مذہب میں اس طرح ہے جو بابا عیسائیوں میں وہ بھی شادی کرتے تو اس طرح ان لوگ سے کچھ فائدہ اٹھا اٹھا کہ ان لوگ سے فائدہ نہیں کہیں گے ان لوگ سے متاثر ہو کے یہ دین اسلام میں لے پھر اس کے بعد اور اس میں سے جیسا کہ مشہور ہے کہ اس میں سے کچھ لوگ بنے جیسا کہ حلاج ہیں اور ان سے دھیرے دھیرے اتحاد اور حلول کے الفاظ اور اس طرح استعمال کرنے لگے اور حلول اور اتحاد کے معنی بھی ذکر کریں گے کہ کتنا تک یہ غلط کام ہے تیسرے نمبر تو بالکل بڑھ گئے کہ وہ لوگ حلول اور اتحاد کرنے لگے اور تصوف کے معنی ان لوگوں کے لقب یہ مل گئے تصوف کے نام کیوں پڑا یہ علماء میں اختلاف کو لیکن سب سے قریب معنی یہ ہے کیونکہ وہ لوگ صوف پہنتے تھے زہد کے نام سے صوف یعنی اون کے جو کپڑا ہوتا تھا سستا اور کمزور وہی پہنتے تھے کہ ہم لوگ ظاہر ہے دنیا سے کوئی رغبت نہیں ہے حالانکہ انسان پہن سکتا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ کو پسند ہے کہ انسان اللہ کی نعمت اپنے بدن پہ ظاہر کرے یہ اسلام میں یہ پسند نہیں کہ انسان یہ سب سے عمدہ اور اسراف کرے نہ اسلام میں اتنا پسند نہیں کہ انسان سب سے گھٹیا اور غریب فقیر بنے اور سب استعمال زندگی ہونی چاہیے کہ اللہ نے جو آپ کو نعمت دی ہے اللہ کے نام سے پہنو شکریہ ادا کرو یہ اچھی بات ہے تو بہرحال یہ بڑھتے گئے اور آگے اتنا بڑھے کہ وہ لوگ کے اندر بہت سارے آج تک موجود فرقے ہیں اور اقسام ذکر کریں گے ان لوگوں کے اندر بہت خرابیاں ہوئی ہر فرقہ اور ذکر کریں گے فرقے الگ الگ ہوئے انشاءاللہ بھی جلدی ذکر کروں گا ان کے تصوف تصور صوفیت جو ہے آج کل تو دیکھتے ہو آپ لوگ ویڈیو میں دیکھا جاتا ہے کہ کس لوگ اللہ کس طرح اللہ کی یاد کرتے ہیں ناچ ناچ کے لگ رہا کسی کے کرنٹ آ کسی کے مرگی آگئی کوئی دوڑ رہا تیزی سے کہیں لڑ جاتا ہے تو کہیں پک کوئی پکڑتا ہے کہتے یہ لوگ ہم اللہ پہ فنا کر رہے ہیں یہ اسلام میں کبھی نہیں تھا ناچ ناچ کے عبادت کرتے ہیں اللہ اللہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں اب لوگ دیکھتے ہوں گے ہوں ہوں اللہ اللہ یا کچھ بھی اس طرح الفاظ استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ توحید ہے ان لوگ کے جو تصوف والے کے جو اہم اختہ یہ آج کل بھی موجود ہیں اکثر مسلمان کے ممالک میں یہ موجود ہے اور اس چیز کو اس موبائل کس کا بند اور اس چیز کے زیادہ بہت سے لوگ دلچسپی لیتے ہیں اس چیزوں میں حالانکہ یہ سنت کے مخالف تصوف میں بہت سارے اختار بہت سارے عقیدے میں ان لوگ کی خرابیاں ہیں سب سے پہلی یہ ہے کہ ان لوگ کشپ پہ ایمان لاتے ہیں کشف کے مطلب کیا ہے کشف اگر ہم لوگ کیا انڈیا میں دیکھو ایک مثال بریلویوں کے ہیں ان کے ان جو کشف ہیں یعنی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غریبی باتوں کو یا جو چیزیں جو دنیا سے غائب ہے تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے یعنی کھول دیتا ہے اور لوگ اس کو بھی یعنی دیکھنے لگتے ہیں اس سے وہ لوگ رکھتے ہیں جیسا کہ وہ لوگ دیکھتے ہیں کہتے ہیں سون نیت میں خواب کے ذریعے سے کہ خواب میں کشف آیا تو اس لیے خواب میں میرا اللہ نے یہ وحی دی ہے یہ دی ہے اور اس طرح کرتے ہیں کشف کی قسم یہ ہے جیسا کہ وہ لوگ کہتے ہیں آج کل بھی ہے کہ اللہ کے رسول میرے پاس آئے اللہ کے رسول مر رہے ہیں میں اللہ کے رسول سے مر رہا ہوں اور اسی طرح خاص کر حضرت خضر کے بارے میں زیادہ ہی اس پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ جا کے رات میں ہی میں بابا یا پیر یا جو ولی ہیں وہ راتھی میں لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے کچھ چند منٹ کے لے جاتا ہے اللہ کے رسول سے ملاقات کر کے آتا ہے یا حضرت خدر سے مل کے آتا ہے یا لوگوں سے بتاتا کہ میرے لیے یہ کھل گئی یہ آسمان کے خزانہ کھل گئے میں جنت دیکھ رہا ہوں میں جہنم دیکھ رہا ہوں تو یہ کش ایمان لاتے تھے حالانکہ اسلام میں یہ بالکل غلط ہے یہ اللہ سبانہ انبیاء کے لیے کرتے ہیں لیکن کوئی انسان کے لیے ہر بابا اور ہر پیر ہر ولی یہ دعویٰ کرتا ہے یہ غلط ہے کچھ دیکھتے ہیں علما کہتے ہیں یہ جو دیکھتے ہیں عموما یہ شیطان کی حرکت ہے شیطان ان لوگ کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کچھ دکھاتا ہے کچھ کراتا ہے کسی انسان کے شکل میں آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو روح جس کی روح چلی گئی مر گئے وہ اس کی روح واپس آتی ہے اس سے بات چیت بھی کرتے ہیں اور یہ بتایا گیا ہے جنات کے مسائل پہ جب ذکر کیا گیا تو یہ ذکر کیا گیا ہے جیسا کہ بہت سے علماء اس چیز کو ثابت کی ہے اسی طرح ان لوگ کے دوسری غلطی کہتے الفنا اوف اللہ اللہ پر ہم فنا کر رہے ہیں اسی لیے وہ لوگ شروع میں یاد کریں گے اللہ کے نام اس کے بعد اتنا ہی یاد کرے کہ ناشتے ہیں گاتے ہیں دوڑتے ہیں خود کہتا ہے مجھے احساس نہیں ہے کہ کیا کر رہا حالانکہ ثابت ہو کہ وہ لوگ کچھ کھاتے ہیں کچھ دوائیاں لیتے ہیں انہیں کوئی اتنا زیادہ گھوم گھوم کے اتنا وہ بے ہوش نہیں ہوتا ہے ہم لوگ ایک ہی چکر لگاتے تو گر جاتے ہیں اس کے بعد کئی گھنٹے تک چکر ہوتا ہے لگ... تو اس لیے یہ چیزیں اس طرح عقیدہ کر لیکن میں فنا ہو رہا ہوں اللہ پہ اسی لیے کہتے ہیں کچھ لوگ بلکہ یہاں تک ان کے کچھ اولیائی کہتے تھے کہ میرا روح اللہ سے جا کے ملتی ہے یہ بھی عقیدہ غلط ہے اسی طرح وہ لوگ حلول اور اتحاد کے عقیدہ مانتے ہیں حلول اور اتحاد کے معقیدہ یہ ہے کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز نام موجود ہو گئے اشرف اللہ جیسے حلاج کہتا تھا سب سے بڑا صوفیوں کے جو امام ہے وہ حلاج ہے اور یہ آدمی کو قتل کیا گیا وہ کہتے تھے جب پہنتے تھے کہ اللہ کے جبے کے اندر اللہ ہے میں نہیں ہوں میرے اصل وجود نہیں اللہ کے وجود یہ ہے اور یہ عقیدہ جو دوسرا وحدت الوجود جو ابھی تک ہم لوگ کے انڈیا پاکستان میں موجود ہے جیسا کہ یہ گاتے ہیں نعتوں میں یا حمدی سلام پڑھتے ہیں لا موجودہ الا اللہ یہ تو کفر لفظ ہے یعنی وہ لوگ یہ عقیدہ کرتے کہ جو بھی دنیا میں موجود ہے وہ حقیقت میں موجود نہیں ہے وہ اللہ ہے یعنی دنیا میں وجود یہ حقیقی صرف اللہ کے ہے اور باقی یہ تصور ہوتا ہے کہ آپ کی شکل میں آپ بیٹھے میرے سامنے آپ حقیقی کوئی چیز نہیں ہو آپ اللہ کے جز تو یہ کفر کہنا کیونکہ گندگی حیوانات بھی اس طرح اللہ کے ایک جزو بن جائیں گے اور یہ کہتے تھے اسے اللہ کو جب قتل کیا گیا تو یہ کہتے تھے کہ تم لوگ اللہ کو قتل کرنے جا رہے ہو تو یہ لوگ بھی بیٹھ کے یہاں کا عقیدہ تھا کہ جب فرعون نے یہ کہا کہ میں رب ہوں تمہارا میں تو رب ہوں تو جھوٹا نہیں تھا کیونکہ فرعون جانتا کہ اللہ اسی کے اندر موجود ہے کیونکہ اللہ ہر چیز میں موجود ہے تو کہتا میں اللہ ہوں یعنی میرے اندر اللہ تو یہ کفر کا عقیدہ ہے اور یہ موجود تصوف والے میں اگرچہ اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں لیکن ان کی کتابوں میں موجود ہے حلاج اور اس کے ابن عربی اور بہت سے لوگوں کو قتل کیا گیا ہے اور ان کی ساری کتابیں جلائی گئی لیکن کچھ کتابیں موجود ہیں اور ابھی تک تصوف والے ان سے مستفید ہو رہے اور انوں کے عمل کر رہے ہیں وہ الوجود رجود کا قول کرتے ہیں احبار الحرواہ لوگوں یعنی کہتے ہیں کہ کسی کی موت ہو جاتی ہے اس کے روحیں لاتے ہیں دوبارہ اس کو لاتے ہیں اس کے روح سے بات کرتے ہیں تو یہ شیطانی امال ہے اور یہ اسلام یہ کفر کے اعمال ہے اور یہ موجود ہے تصوف والوں کے اندر صوفیہ کئی فرقے بنے آئیے میں چند تقریباً دس یا آٹھ فرقوں کے بارے میں جلدی اشارہ کرتا ہوں سب سے پہلے جو مشہور ہے جیرانیا قادریہ جس کو کہتے ہیں اور آج کل ہم لوگ کے قادری فرقہ تو بہت ہے قادری یہ کس کی نسبت ہے, جیلانی رحمت اللہ کی طرف نسبت ہے. امام عبد القادر جیلانی وہ بھی تصوف والے تھے اس کے اندر کچھ غلطیاں تھی تصوف شار تھی لیکن عموماً وہ عقیدہ اس کی امام احمد کے عقیدہ سے ملتی تھی اسی لیے وہ حنبلی تھے آج کل موجود ہوتے تو لوگ اس کو وہابی کہتے یہ بغداد میں اس کا قبر ہے اور اس کی وفات سن پانچ سو اکسٹھ ہجری میں ہوئی ہے یہ وہ کبھی پاکستان سے اس کے کوئی دخل ہی نہیں انڈیا سے پتہ نہیں ہم لوگ کے کیسے فرق قادری اتنے زیادہ ہو گئے اور اسی میں سے شہر و عمدی جو لوگ ہیں الگ جماعت ہیں اور یہ ہم لوگ کی انڈیا پاکستان میں زیادہ موجود ہے دوسری جماعت رفاعی لوگ ہے رفاع یہ احمد الرفاعی کی طرف نسبت کرتے ہیں یہ بھی ایک انوں کے ایک پیر تھا پانچ سو اسی میں اس کی وفات ہوئی ہے اور وہ یہ زیادہ تر فرقہ آج کل اگر دیکھا جائے گا آپ یوٹیوب میں دیکھ لو فرقہ رفعی ہے یہ زیادہ تر تلوار استعمال کرتے اپنے کرامات دکھانے کے لیے سیکھ ہے تلوار ہے لوہا یہاں سے نکالتے ہیں یہاں سے ڈالتے ہیں اس طرح جو حرکتیں کرتے ہیں دو اسلام سے اس کا کو کوئی دخل نہیں یہ کرامات دکھاتے یہ موجود ہیں تیسرے فرقہ بدویہ اسی تصوف میں بدوی یہ احمد البدوی کی طرف نسبت ہے یہ چھ سو میں اس کے افاتو میں اور آج کل بدوئی لوگ زیادہ تر مصر میں موجود ہیں اس کے بعد نمبر چار شادی فرقہ اور یا احمد یا ابو الحسن اس کے طرف اس کی نسبت لیتے ہیں یہ چھ سو چھپن میں اس کو اپات ہوئی ہے یہ بھی نئے فرقہ بنائے تھے اور اس کے الگ کرامات تھی الگ وہ ناٹک دکھاتے تھے یہ سب اور دعویٰ کرتا تھا کہ المری نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہے اکثر تصور والے اللہ کے رسول کی طرف نسبت کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے نمبر 6۔ پانچواں نقش بندی لوگ نقش بندیاں آج کل ہم کے انڈیا میں زیادہ ہے اور یہ بہاؤدین محمد نقش بندی کی طرف نسبت کرتے ہیں یہ سات سو اکیانوے ہجری میں اس کو آفات ہوئی ہے اور آج کل ہم کے انڈیا میں گریلو اور دیوبندی بندی دونوں میں یہ اس کے زیادہ اس میں زیادہ یہ طریقہ چلتا ہے چستی جو ہے ہم لوگ کے ایک سلیم الدین چشتی یا کون چشتی ہے اور خواجہ ہے جو کہیں مدفون ہے تو یہ چشتیہ اسی کے طرف نسبت ہوتی ہے نمبر چھ اکبریا اور یہ ابن عربی کی طرف نسبت لیتے جس کو قتل کیا گیا غرناتا میں اور یہ قرطبہ میں یعنی وہ وہاں قتل کیا گیا تقریباً میں اور اس کی کتابیں جلائی دی گئی ہے یہ بہت ہی خبیص انسان تھا حب کہ علماء اس کو کافر کہتے تھے یہاں تک کہتا تھا العبد ربن والرب عبدن فیالی من مکل کہتے بندہ تو اللہ ہے اور اللہ بھی بندہ ہے یعنی ایک دوسرے سے مل گئے وحدت ہو گئی وجود بھی اتحاد ہو گئی یہ آج تک بھی موجود ہے کچھ مسلمانوں میں جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے روح اور اللہ کے نور سے مل گئے یہی ہیں پھر کہتے ہیں فیال شہری من المکل ہمیں یعنی ہمیں پتہ نہیں کہ کون مکلف ہے اللہ مکلف ہے عبادت کرنے کے لیے بندہ دونوں مکس ہو گئے اور یہ لوگ یہاں تک اسکف باتیں کہنے مناسب نہیں ہے یہ انوں لوگ کی کتابوں میں موجود ہے اور یہ چیزیں اسے ہی سے کہتے جو یہودی اور کافر نے کہتا یہ حلول اور اتحادی سب سے گمراہ فرقے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے پھر تطور وہ کہتے اللہ ہر چیز میں شامل ہو گئے پھر اور تطور کے کہتے اللہ کے وجود ہی سب کچھ ہے یعنی ہم ہم تو بیٹھا ہوں میں بیٹھا ہوں میں تقریر دے رہا ہوں ان لوگ کے عقیدے میں یہ ہیں کہ میں محمد نہیں ہوں شکل تم لوگ کے دکھ رہا کہ میں ہوں لیکن حقیقت میں یہ اللہ بیٹھا ہے اور اس طرح عقیدہ رکھتے تھے جو فاسد ہے یہ ورژد اور اس طرح جب یہ عقیدہ رکھتے تھے تو اس طرح کرتے تھے اور اس طرح فنا کرتے تھے کہ انسان کے روح اللہ کے جہاں سے جا کے ملتی ہے تو انسان کے فنا ختم ہوتا ہے اور صرف اللہ ہی بچتا ہے یہ کفری عقیدہ ہے اور یہ اسلام میں بالکل غلط ہے اس کے بعد نمبر ساتھ شادی طریقہ ہے ابو الحسن شادی کے طاطبہ ہے چھ سو چھپن ہجری میں استوفات ہوئی ہے زیادہ میں تفصیلی ذکر کرتا ہوں کیونکہ ہر ایک فرقہ دوسرے سے خبیص ہے. اور نمبر آٹھ تیجانی ابو العباس تیجانی اور یہ زیادہ تر سوڈان اور افریقہ میں زیادہ منتشر ہے یہ بارہ سو تی، تیس ہجری میں اس کی وفات ہوئی ہے یہ آٹھ عام فرقے ہیں ورنہ اس کے علاوہ اور بہت فرقیہ دوسوقیہ مصر میں بگداشیا ہے مولویہ ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے فرقے ہیں ایک فرقے کے بارے میں کچھ زیادہ پہ بات کروں گا جو ابھی موجود جو ان لوگ سے متاثر ہوئے یہ کون سے فرقہ ہے بریلوی لوگ بریلی جو ہم لوگ کے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں سری لنکا میں اور آج کل کہیں اور منتشر ہونے لگے یہ بھی یہ ایک تصوف کے ایک طریقہ ہے اور یہ لوگ بھی تقریبا جیلانی اور اکثر لوگ یا تو قادری لوگ ہیں یا تو نقشبندی لوگ ہیں اور قادری جو لوگ ہوتے ہیں وہ سہروریا کی طرف ہیں اور جو نقش وہ جو چشتی ہوتے ہیں تو یہ اکثر ہے یہ لوگ یہ کس کے اتباع کرتے ہیں یہ پہلی بار بریلی میں نکلا ہے یہ فرقہ اور یہ حقیقت میں بتا رہا کوئی نے کہا ہے کہ بھئی آپ دشمنی کر رہے تو یہ بتا رہے یہ کتابیں موجود ہے آپ دیکھ لو پوچھتاچ کر لو یہ حقیقت ہے اور انوں کے کی عقیدہ کس طرح نکلا یہ احمد رضا خان یہ کون تھے احمد رضا خان اس کی وفات ہوئی تیرہ سو چالیس ہجری میں یعنی ایک سو سال پہلے اس کے یہ نہیں یہ اس کے تعلیم کہاں سے ہوئی اس کی تعلیم آئے گا ان قادیانی. قادیانی جو مرزا غلام یہ اس کے بھائی بھائی کے شاگرد تھا اسی لیے بہت سے علما کہتے احمد رضا خان اس کے اکثر خاندان شیعہ شیعہ تھے اکثر خاندان شیعہ تھے لیکن اپنے تشیع یعنی اس کو چھپاتے تھے اور یہ جا کے یہ کیا نام احمدی لوگ سے قادیانی لوگ سے ملے تو یہ جا کے اپنا مذہب کچھ یہاں سے متاثر ہوئے یہاں سے کچھ متاثر ہوئے تو اپنے یہ مذہب بنایا اور ان کے مذہب بنانے میں یہ انگریز کے بہت بڑا ہاتھ تھا یہ حقیقت کے بعد ہے انسان ناراض نا نہ رہے بہت سے لوگ جوش میں آئیں گے کہ ہم لوگ کے کیوں برا بھلا کہتے ہیں؟ ہم برا ب... کسی کو نہیں کہہ رہے جو موجود ہیں جو علماء نے ذکر کی ہے جو طریقہ ذکر کیا جاتا ہے وہ یہ بھی ذکر کر رہا ہوں تو یہ بھی ایک صوفی فرقہ ہے یہ احمد رضا خان یہ اس کے بہت ساری بری بری عقیدہ تھا اور یہ اپنے لقب کیا دیا تھا کوئی بریلو جانتا ہے اس کا لقب کیا تھا اس کا آپ کے نام کیا رکھے تھے عبد عبد المصطفیٰ کے مطلب کیا ہے یعنی مصطفی کے غلام اللہ کے رسول کے غلام اللہ کے رسول کے عبادت کرنے والے شخص تو یہاں تک وہ اپنے نام رکھا تھا کہ اللہ کے رسول کی عبادت کرتا ہے اس کے عقیدہ آپ لوگ دیکھتے ہو کہ رسولوں کے ذریعے سے وہ تسر کریں گے رسولوں سے مدد مانگتے ہیں خاص کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبت اللہ تک پہنچاتے ہیں اور یہاں تک نور من نور اللہ کہتے بھی آج کل موجود ہے کہ اللہ کے رسول انسان نہیں ہے اللہ کے رسول نور سے پیدا ہوئے اور وہ اللہ کے نور سے یہاں تک آج کل تطور ہوئے کہ لوگ اور ترقی کے کہ اب اس کے نور جا کے اللہ سے اللہ کے نور سے مل گئی تو وہی وحدت الوجود بات ہو گئی وہی جو کہتے کہ اللہ کے ذات اس کے ذات سے جا کے ملی جس طرح عیسائی لوگ کہتے ہیں اختلاط ناس، جیسے بلاح جیسے کچھ کہتے ہیں اس طرح کہ اللہ حضرت عیسی بھی جا کے اللہ سے ملے تو اللہ ہی عیسی بن گئے تو اس طرح بھی یہ کہنے لگے اور اس کے علاوہ اور کرامات پر ایمان لاتے ہیں درگاہوں کے اونچا کرتے ہیں قبروں کے طواف کرنا نظر و نیاز کرنا اولیاء کے پاس جانا ان سے حادات پوری کروانا اس سے جو جتنا مزارات ہم لوگ دیکھتے ہیں اسی وجہ سے اور اس کے علاوہ یہ اللہ کے رسول کے بارے میں کہتے ہیں اللہ کے رسول حاضر نازر ہیں اللہ کے رسول عالم الغیب ہے اللہ کے رسول کی موت ہی نہیں ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے نور سے اس کے اور اس کے علاوہ بہت سارے خرافات ہیں جو اسلام اور شریعت کے خلاف ہیں یہ اسلام اس کو قرار کبھی نہیں کرتا یہ بھی تصوف کے ایک طریقہ ہے اسی لیے آپ دیکھو گے کہ کن لوگ کے ہاں زیادہ یہ نعت میں یہ یا ذکر جب کرتے ہیں زیادہ آپ دیکھو گے ناچیں گے سر ہی لائیں گے، دوڑیں گے یہ چیزیں جو کرتے ہیں موجود ہے اور دن بدن یہ کام بڑھتا گیا ہے اور ان لوگ کے سب سے خبیذ جو عقیدہ ہے کہ انبیاء انبیاء علیہ و سلاد اور اولیاء کے رتبت اتنا زیادہ کر دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے رتبت بھی قریب ہو جاتی ہے اسی لیے غلط ہے ہم لوگ کہتے کہ ہمیشہ انسان صحیح عقیدے پہ رہے تو ہم لوگ کے جو بریلوی فرقہ ہے آج کل تو بڑھ گئے الگ الگ ہوئے لیکن اصل جو فرقہ ہے ریلوی اور جتنا طبع ہے سب تقریباً یہ تصوف کے ایک فرقہ ہے اور یہ مذہب حنفی میں رہیں گے مذہب حنفی ہے لیکن جو طریقت تلیہ کیا کہتے ہیں یہ تہذیب اور اخلاق اور یہ چیز ہے وہ تصوف کی طرف زیادہ مائل ہے اور اوپر سے عقیدے میں بھی شرک خرافات اور کفریت ان کے عقیدے میں یہ آگے یہ تصوف سے اور بہت سے ہم بہت سے لوگ اور متاثر ہوئے بہت سارے فرقے ہوئے جیسا کہ ہم لوگ دیتے ہیں سنوسی لوگ سنوسیہ یہ لیبیا میں نکلے تھے اور یہ جہاد بھی کیے تھے جہاد کیے تھے تو یہ قابل تعریف ہے لیکن انہوں کے بھی ابھی تک موجود لیبیا میں انہوں کے بہت بڑا طریقہ ہے انہوں کے زوایا ہے الگ الگ جگہ اڈے ہیں یہ سنوسیہ اس کو فرقہ سنوسیہ کہتے ہیں اس سے متاثر ہودیا مہدیہ بھی ایک فرقہ نکلا تھا سوڈان میں اور ابھی تک تقریبا یہ فرقہ موجود ہے اسی طرح ایک بات کہنا چاہیے کہ لوگ ناراض ہو جائے ہم لوگ کے جو دیوبندی مسلک انڈیا میں یہ بھی تصوف سے اس کے بڑا دخل ہے یہ بھی تصوف سے بہت ہی متاثر ہوئے کوئی ناراض ہونے سے پہلے جا کے پوچھ لے پھر اس کے بعد ناراض ہو یہ موجود ہے وہ لوگ خود کہتے ہیں کہ فقہ میں فقہ میں ہم لوگ ہانفی ہیں صحیح کہ نہیں طریقہ کہیں گے یا تو نقش بندی یا تو سہروردی اور قادری اس میں موجود ہے یہ فرقہ موجود ہے کو انکار کرے گا موجود یہ کہتے ہیں اور ان لوگ کی یہ یعنی وہ لوگ ہر چیز الگ کر دیے فقہ صرف امام ابو حنیفہ کے لیتے عقیدہ امام حنیفہ کے نہیں لیتے صفات میں ماتوریدی صفات میں ہم لوگ کیا دیوبندی جو حضرات ہیں ماتوریدی کے عقیدہ پہ ہیں اور بتایا کہ پچھلے درس میں ماتوریدی عقیدہ میں کیا کیا خلل ہے یہ اللہ کے صفات کو بہت اکثر انکار کرتے ہیں اللہ کے اسما کو بھی انکار کرتے ہیں ایسا قسمہ کو انکار نہیں کرتے اس طرح صفات انکار کرتے صرف سات صفت ثابت کرتے ہیں اور باقی تعویل کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اور انوں کے اندر جیسے ارجا ہے جیسا کہتے ہیں عمل صالح ایمان سے اس کا کوئی دخل نہیں ہے موجود ہے کتابوں میں عوام ہم لوگ کے ملک میں عوام جو جو بندی میں عوام لوگ علماء سے زیادہ اچھے ان کے عقیدہ یہ حقیقی بات ہے کیونکہ ہم لوگ اکثر عوام سے آپ جا کے پوچھ لو کہ بھائی اللہ کہاں تو بتائے کہ اللہ اوپر ہے پوچھو تصوف یہ جو طریقہ ہے وجد اور خیالات تو کہیں گے صحیح کہیں صحیح لیکن علماء یہ بھی نہیں مانتے اس لئے ہم لوگ کے دیومنج علماء میں آج کل توصل کچھ کہتے ہیں تعویزیں بھی لٹکانے کے ایک عقیدہ بھی آگئے اوپر سے دھیرے دھیر وہی کر رہے ہیں جو دریلوی کرتے ہیں اوپر سے یہ طریقہ ترق جو تصوف ہے وہ لوگ بھی اس میں آگئے اور اسی طرح اس لوگ یہ اللہ سبحانہ تعالی کے بارے میں کہیں گے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور پچھلے در سے بتایا کہ عقیدہ یہ بالکل فاسد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالی جانتے ہیں سب کچھ موجود ہے لیکن ذاتی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانی اسات و آسمان کے اوپر ہے اور عقیدہ اہل سنت سے اور کچھ صفات اور کچھ اسما کچھ چیزیں اس کو انکار کرتے ہیں اور کچھ اور عقیدے کے مسائل میں بھی تقریباً کے اندر یعنی یہ یعنی گڑبڑی ہے اسی لیے ہمیشہ میں کہتا ہوں اس میں مسئلہ نہیں کہ میں کسی کو تنقید کر رہا ہوں یہ جو حقیقی موجود ہے اسی لیے بڑھتے جا رہے ہیں آپ دن بدن دن وہی ہم لوگ یہاں کیونکہ کوئی انکار نہیں کرتا بدعات جب ہوتی ہے تو پہلے شروع میں لوگ انکار جب کرتے تھے تو لوگ بعض آتے تھے آج کل ہم لوگ کے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اتنا بدعات ہے اچھی نیت سے کرتے ہیں لوگ تو کوئی انکار نہیں کرتا جلدی کہتے اچھی نیت سے کر رہا ہے اچھی نیت سے کرنے دو حالانکہ غلط ہے بدات تو بیداد ہے. اسی لیے ہم لوگ نے کئی بار بتائی کہ پرانی جو دیومدی علماء تھے وہ لوگ تاویز کو تعویز نہیں لٹکاتے تھے تعویز پر سختی کرتے تھے توسل پر بھی بہت سارے مسائل پہ انکار کرتے تھے لیکن دن بدن جب لوگ انکار نہیں کرنے لگے یعنی انکار کرنا چھوڑ دیے تو اب آج کل اکثر تاویزیں سب کے گلے میں ہیں اب سب کے گلے مرید اور یہ جو, کے جو طبقات ہیں اور اعمال ہے یہ بھی تقریباً آج کل موجود ہو گئی اور میں چیز کہ وہ لوگ عقیدے معتوریدی ہیں اور اسما صفات میں بھی ماتوری دی ہے اور جو منہج ہے تصوف کے انوں کے اندر بھی موجود ہے اور فقی مسائل پہ میں نہیں کہوں گا فقی مسائل میں گنجائش ہے انسان اگر فقی مسائل پہ صرف کرے تو کوئی انشاءاللہ نہ اتنا زیادہ لڑائی اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ فقہ کے مسئلہ میں گنجائش لیکن عقیدے میں اگر اختلاف ہے تو یہی مصیبت ہے یہ تصوف کے بارے میں بات تھی اس کے بعد جو بارہ نمبر گیارہ جو فرقہ ہے وہ تصوف میں کتنا فرقوں کو ذکر کیا لیکن وہ سب دس میں آتے کیونکہ سب تصو کے فرقے تصو کے اور فرقے موجود ہیں اور اللہ نہ کرے کہ اور نکلیں گے لیکن قیامت تک وہ بنتے جائیں گے اس طرح بڑھتے جائیں گے نمبر گیارہ جو ایک فرقہ جو آج کل موجود ہے اور کئی زمانے سے چل رہا تقریباً دو سو سال سے یا ڈیڑھ سو سال سے یہ کون ہے بابیہ اور بھائیہ باب کون بابی کون لوگ ہیں کبھی سنے کہ نہیں بھابھی نہیں بابی اور بھائی یہ بھی پچھلے درس میں تھا کہ سب سے خبیص فرقہ جو اسلام میں خرابیاں پیدا کی کون سی فرقہ ہے شیعہ لوگ ان میں سے سب سے خبیص خبیز فرقے نکلے اکثر فرقہ کفر اور شرک اور وہ اللہ سبحانہ ہو تعالی کے ساتھ گستاخی کرتے جو یہودی نسرانی بھی نہیں کرتا جیسا کہ پچھلے درس میں تھا کہ اسماعیلی لوگ ہیں بہری لوگ آج کل ہیں داودی اور سنیمانی جو قسم ہیں یا اسے عمل کرتے جو کوئی یہودی بھی نہیں کرتا اسی طرح وہ لوگ ایک فرقہ جو نکلے ان میں سے باطنی یہ سب سے خبیذ ہے باطنیوں میں سے ایک دو فرقے اور بنے ایک بابی ہیں اور ایک بہائی ہے بابی اور بہائی کون ہے یہ انڈیا میں اگر کوئی جاتا ہے دلی میں تو یہ لوٹس ٹیمپل جو ہے یہ دونوں کے محبد ہے موجود بہائی مندر ہے اسی طرح ان کے فلسطین میں بھی ہے وہ وہ لوگ زیادہ یہودیوں سے ملے ہیں تو بابی کون ہے باب یہ اصل یہ شیوں کے ایک مذہب ہے لیکن یہ کیا یہ آدمی ایک کے نام تھا مرزا محمد علی یہ ایران میں تھا تو یہ شیوں سے زیادہ اثر کیا تو آخری میں وہ اپنے آر کو لقب دیا الباب الباب یعنی دروازہ خیر کے دروازہ وہی ہے اب دیکھو اس کی عقیدت اور بڑا ہے کیا ہے یہ پہلے شروع میں یہ اپناب کو مہندی کہا شروع میں اپنے کو مہندی کہا جب لوگ اس کے پاس زیادہ آ گئے تو اس کے بعد دھیرے دھیرے اور بڑھتے گئے اس کے بعد کہا کہ میں نبی اور رسول ہوں پھر کے بعد اور بڑھا یہاں تک کہنے لگے کہ میں اللہ کے رسول ہوں اور میں تمام انبیاء سے افضل ہوں ان کے فرقے کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہتر یہ انسان ہے اور کہتے ہیں کہ اس کے پاس ایک کتاب ہے البیان اس کا نام ہے آپ جا کے دے تاریخ البیان کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو البیان اللہ کی طرف سے ان کو ملی ہے پتہ نہیں کون سے اللہ استخر اللہ لیکن کہتے ہیں اور کہتے یہ قرآن تورات انجیل کے ناسخ۔ ہے یعنی اگر کوئی ہدایت جنت چاہتا ہے تو قرآن چھوڑ دے صرف یہ بیان پڑھے جو ان کا بیان ہے اور یہ تقریباً جب زیادہ ہنگامہ کیے اور اکثر مسلمان کے خلاف اس طرح عمل کیے تو مسلمان اس کی شکایت زیادہ کیے تو اس کو قتل کیا گیا سن تقریباً اٹھارہ سو پچاس عیسوی کتنا سال پہلے تقریباً ڈیڑھ سال سے زیادہ ہو گئے ایک سے ساٹھ سال پہلے اس کو قتل کیا گیا تو یہ ان کے دو اولاد بٹے ان کے دو اولاد ایک کے نام تھے یحیا مرزا یا اور دوسرے کے نام مرزا بہا جی لقب مرزا انہی سے آئے شیوں سے اور ایسے لوگوں سے تو یہ مرزا جو بہا یا اور بہا تھے یہ ان کے والد کے منتقال کے بعد یہ دو آپس میں لڑے دونوں الگ الگ مذہب بنا تو مرزا الگ ہوا اور بہا الگ ہوا اور بہا بہا الدین وہی غالب ہوا تو اس لیے یہ دوسرے اس کے فرقہ بنا اب البہایا یہ تو اس کے عقیدہ تو اپنے بار سے بھی خراب ہے اس کے عقیدہ یہ تھا کہتے ہیں کہ پہلے اپنا اپ کو مہدی بھی کہا یعنی کہتا ہے میرے دین میرا والد سے بھی اچھا ہے پھر وہ نبی نبوت ادعا کی کہ میں نبی, نبی ہوں رسول ہوں پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے یہاں تک کہ کہاں میں رب ہوں اور میں معبود ہوں۔ تو یہ فرعون کی طرح او میری عبادت کرو اور وہ عکا میں فلسطین میں رہتا تھا آج کل عکا کے نام بدل گئے فلسطین یہودی لو کے قبضے میں ہیں اور کہ ایک بندے وہاں ہے یہودیوں سے جا کے ملے اور وہیں وہی رہنے لگے اور تقریباً یہ سن اٹھارہ سو اٹھارہ یہ رب کے انتقال ہوا رب کیسے ہے کہ اس کا بھی انتقال ہوا اور اس کا مرا اور یہاں تک کہتا تھا کہ کعبہ کعبے کی طرف نماز نہیں پڑھنا کہاں پڑھنا ہے کہ عکہ کی طرف یہ فلسطین کی طرف یعنی المقدس بھی نہیں عکے کی طرف اور نمازیں بھی ان کے توک نہیں تھی نو نو رکاتوں کی ایک نماز تھی صرف نو رکعت پڑھتے ہیں اکے کے طرف روزہ تو نہیں رکھنا ہے کیونکہ روزہ سال میں پتہ نہیں کتنا دن رکھنا ہے اور الگ الگ عبادات جو اسی لیے ان لوگوں کو اسلام سے نکالا گئے سب اتفاق ہے تقریبا کہ وہ مسلمان نہیں ہے اور خود بھی کہتے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں یعنی وہ لوگ اپنا نام اب اسلامی مسلمان نہیں کہتے یہ الحمد للہ تعداد کم ہے لیکن یہ دلی میں ان کے ایک معبد ہے بہت سے بڑا جس کا نام مشہور لوٹس اکثر لوگ ٹورسٹ لوگ جاتے ہیں اور پتا نہیں بچپن میں میں بھی ایک بار گیا ہوں جانے کے وقت یہ کہتے ہیں کہ بھائی خاموش رہو بات چیت مت کرو بس یہ بلڈنگ خوبصورت دیکھ کے ہم لوگ چلے گئے تو بعد میں یہ جانے کے بعد یہ پتا چلا کیونکہ مکتبے میں لائبریری بھی گئے پھر پوچھ تاچھ کی تو پھر اس کے بعد پتا چلا کہ یہ کیا اس کی کیا حقیقت ہے اور یہ موجود ہے کہ اکا میں فلسطین میں ایک ہے میکسیکو میں بھی ہے اور یہ لوگ اتبا کم ہے لیکن یہ دنیا میں یہود و نصارت سے بھی قبیض ہے کیونکہ اس کو رب مانتے اور اس کو الہ مانتے ہیں اور اسلام کو بالکل نہیں مانتے ہیں اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی نبی کو مانتے ہیں تو یہ ہوجو نہ سارا سے بہتر ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ لوگ کم ہو گئے لیکن پھر بھی ایک فرقہ ہے کئی سال سے چر رہا اگر کوئی دیکھے تو اس کو معلوم ہوگا اسی طرح نمبر بارہ ایک فرقہ جو موجود ہے ابھی تک قادیانی لوگ قادیانی کی ابتداء کہاں سے ہوا اور کیسے ہوا قادیانی لوگ یہ تقریباً سن سو میں شروع ہوا ایک ہزار نو سو میلادی عیسوی میں یعنی یہ شروع ہوا کتنا سال پہلے ایک سو ایک سو سولہ ایک سو تقریباً ایک سو سولہ سال ہوا اور اس کے یہ کون تھے ان کے امام مرزا احمد وہی کادیانی قادیان پنجاب میں ایک صوبہ ایک علاقہ ہے تو اسی میں رہتے اور اس کی وفات ہوئی انیس سو آٹھ میں یہ خبیص انسان یہ جاہل تھا لیکن یہ کیا ہے یہ انگریز لوگ اس کو کھڑا کر دیے کیونکہ اسلام میں بگاڑ کرنا ہے ایسے لوگوں کو ضرورت ہے کیونکہ یہ ان کا خادم تھا اور یہ لوگ زور انگریز لوگ لگائے اسی لیے یہ کیا کیے یہ کہتے تھے جہاد نہیں ہے انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا حرام ہے یہ بھی فتوا دیا اس لیے بھائی حرام ہے بھائی کہا سے فتوا ہے اب اس طرح فتوا نکالے اور شروع میں یہ کہتا تھا کہ میں مہدی ہوں دیکھیے ابھی تک افسوس کے بعد بہت سے مسلمان مہدی پر ایمان نہیں لاتے اور کہتے مہدی وہی حضرت عیسیٰ مہدی منتظر ہم لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مہدی آئیں گے اور یہ درس تقریباً چند مہینہ پہلے ہو چکا اور بتا کہ ہر مہدی کے بارے میں جو حدیثیں وہ ذکر کیا گیا اسی طرح حضرت عیسیٰ الگ آئیں گے اور ملیں گے دونوں لیکن وہ لوگ کہتے ایک ہے تو یہ بھی کہتا ہے دونوں ایک ہے پھر اس کے بعد جب اس کے یعنی زیادہ بات یعنی اس کی اس کی قوت ملی اور بہت سے اس کے اطبار ہوئے کیونکہ انگریز لوگ اس کی حمایت کرتے تھے اکثر لوگ مخالف تھے لیکن انگریز کی حمایت میں آئے تو بعد میں اپنے آپ کو نبی کہا اور کہتا میں حضرت عیسیٰ جو آخری نبی آنے والا میں ہوں پھر اس کے بعد اور ترقی کیے کہ نہیں میں حضرت عیسیٰ نہیں میں ایک نبی ہوں اور کہتے اللہ کا کہ رسول آخر نبی نہیں ہے بلکہ اس کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں اور کہتا تھا اور اس کی جماعت کہتی کہ وہ تمام امبیا سے افضل ہے حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے رعوز باللہ یہ جو کہنے والا شخص اسے مسلمان ہو سکتا ہے اور اس کے پاس ایک کتاب تھی الکتاب المبین کیا نام ہے الکتاب المبین ہے اور یہ کہتے پچھلی کتابوں کے یہ ناسک ہے حتیٰ کے قرآن کے بھی یہ ناسخ ہے اور الگ الگ کے بہت سارے مفاصدوں کے عقیدے میں جہاد کو حرام کیے اور کہتے تھے جو بھی قادی اس ایمام اور اس نبی پر ایمان نہیں لاتا وہ کافر اور مرتد ہے اور اس کے علاوہ اور بہت سارے فتوا نکالتے تھے یہ بعد میں خود دو فرقے میں بٹے ایک قادیان میں رہتے اور کچھ لوگ لاہور میں رہتے اور جیسا کہ مشہور جو پاکستان جانتے ہیں احمدی مسجد اور ان کے احمدی فرقے سے پہچانے جاتے ہیں یا کادیانی علماء کے اتفاق و مسلمان نہیں رہ گئے کفر پہ آ اس اسی لیے ابھی تک پاکستان کو الگ ان کو مسلمان نہیں سمجھتے سمجھتے اور علما بھی مجموعہ اسلامی سعودیہ میں جب علماء اتفاع یا اجتماع کیے تو یہ انوں کا فیصلہ ہوا کہ یہ اسلامی فرقہ نہیں یہ کافر ہے الگ مذہب ہے اور یہ الگ دین ہے اگرچہ کچھ نماز ہم لوگ کی طرف پڑھتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ لوگ مرتد ہیں یہ انوں کے سردر یہ عوام جو نہیں بہت سے قادنی عوام نہیں جانتے کچھ بھی آتے پڑھتے ہیں ساتھ میں جاتے ہیں اللہ کے رسول کو مانتے ہیں لیکن کچھ عقیدے فاسد ہیں تو اسی لیے وہ لوگ بھی غلط پہ ہیں لیکن ان کا کفر ان کے اماموں سے کم ہے اور یہ دو فرقے میں قادیان لوگ کہتے تھے یہ قادیانی والے زیادہ سخت ہے جو قادیان والے ابھی موجود ہیں زیادہ سخت ہے کہتے وہ نبی ہے اور وہ آخر رسول ہے لیکن لاہور میں یہ کہتے نہیں کہ وہ نبی لیکن کہتے ایک مسلح ہے ایک امام ہے ان کی اچھائی ہے اور ان کے اتباع کرنا ضروری ہے بہرحال یہ دونوں فرقہ باطل ہے اور افسوس کے بعد آج کل تو موجود ہے کچھ لوگ اور اتباع کرنے والے موجود ہیں مسلمان اتفاق کر لیے تقریبا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں اسی لیے ہم لوگ میں سے کسی کے لیے جائز نہیں کہ ان میں سے شادی کرے نہ ان کو اپنے بیٹی دے یا ان سے تجاوز یا ان کے کوئی مسلمان سے تعامل ان لوگ سے نہیں کرنا ہے یہ علماء کے فتویٰ ہے کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں اس کے علاوہ اور بہت سارے فرقے آج کل موجود ہیں جیسا کہ بہرا لوگ بہری لوگ اور بہری کے بارے میں پچھلے در سے بتایا گیا ہے کہ یہ حقیقت میں اسماعیلی شیعہ اور یہ دو فرقے میں بٹے کیا نام ہے ایک داؤدی اور ایک سلیمانی چاہے نہیں ہی. یہ دو فرقے ہیں یہ ہم لوگ کے انڈیا پاکستان میں لوگ ہیں. اور جو فلسطین وہ یمن میں ہے اور مصر میں کچھ لوگ یہ انہوں کے سلیمانی کہتے ہیں اس لیے کوئی آپ مصر میں جاؤ گے تو کچھ لوگوں کو دیکھو گے کہ موجود ہے کہ وہ وہاں بھی تقریبا کچھ بہرے ہیں اور کچھ بہرا یہ موجود ہیں اور یہ باطنی فرقہ ہے اور بہت ہی خبیص فرقہ ہے ان لوگ کی عبادات ان کی نماز انوں کے روزہ بالکل الگ ہے یہ عام شیوں سے بھی بدتر ہے اسی لیے بہت سے مسلمان ان کو بھی کافر کہتے ہیں اور کافر کے طرح ان کے ان کے ساتھ تعامنات کیا جاتا ہے تو یہ اسی طرح بتایا کہ پچھلے درس میں نصیر لوگ ہیں اور آج کل سیرم زیادہ ہے تو سیر محمد ابن الصیر یہ اس کے طباہ کرتے اس کے نام دوسر لقب دوسرا لوگ ہیں یہ لوگ حضرت علی کو الحم مانتے ہیں معبود مانتے ہیں اور کچھ ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں بلکہ نبوت ان کو ملنی چاہیے اللہ کے رسول کی نہیں اور کہتے اس کے مقام آسمان میں اور وہی آسمان اور زمین اسی کے ہاتھ میں ہے اور قیامت کے دن وہی حساب کریں گے اور اس طرح کے عقیدہ ہیں ان سے اور خبیص دوسرے فرقہ درزی لوگ نکلے یہ آج کل لبنان میں ہے یہ عموماً یہ دو فرقہ اسلام میں ان لوگ کے حقیقت میں کوئی دخل نہیں ہے یہ پچھلے درس میں یہ بیان کیا گیا ہے ان میں سے کچھ جماعت جو آج کل موجود ہے احباش ہے احباش ابھی جلدی نکلے یہ حبشی ایک آدمی ہے اصل افریقہ کے ہیں لیکن لبنان میں رہنے گلسنا عبد اللہ الحبشی یہ شیعہ نہیں ہے لیکن یہ تصوف اس کے اندر تھا اسے تصوف ہے ارجا بھی ہے عقیدے بہت ہی بگاڑ ہے اور بہت ساری چیزیں جو حرام چیز اس کو حلال کر دیئے بہت ہی خبیص فرقہ اور لوگ مال کے بدولت سے یہ بڑھ رہے ہیں اور یہ لوگ شیوں سے آج کل ملے اور ان کی دعوت چل رہی لیکن الحمدللہ اکثر علم اکثر مسلمان ان کے بارے میں جاتے یہ زیادہ تر لبنان میں ہیں اسی طرح جو کچھ جماعت میں آج کل جو موجود ہیں ایک امریکہ میں بہت ساری جماعت اور میں ایک دو جماعت ذکر کروں گا جو مشہور ہیں دو جماعت ایک امت الاسلام امت الاسلام جو لوگ امریکہ جاتے جانتے ہیں یہ کالے لوگ ہیں یہ لوگ یہ مانتے کہ کالے لوگ صرف جنت میں جائیں گے آپ لوگ کالے کے گورے تو آپ لوگ اگر آپ لوگ کالے ہیں تو آپ جو لوگ بھی جاؤ گے اور اگر گورے ہیں تو پھر نہیں جانا تو یہ اس طرح کون سے اللہ سواد اور یہ تصور ان لوگ یہ دھیرے دھیرے بڑھتے گئے شروع میں یہ ایک آدمی کا نام تھا والا دی فارت تقریباً یہ بہت ہی یہ کچھ اسلام سے متاثر لیکن مسلمان نہیں ہوئے لیکن اسلام میں ایک ایجاد پھر اکثر ایجاد کیے اور کفری حقیقت میں اس اسلام کے طرف نسبت کیوں کیا جاتا ہے لیکن افسوس کے بعد کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد ایک نام جو آتا ہے علی جا محمد یا ایلیجا پول اس کے نام تھا یہ بھی امریکن کالا تھا یہ بھی دعویٰ کرتا کہ میں الا ہوں میں یہ ہوں ہوں وہ بھی کفری پتہ نہیں اس کو اسلام میں کیوں شامل کیا جاتا ہے لیکن عموماً یہ مسلمانوں میں انوں کو شمار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد وارث وارث الدین ایک آئے ان کے خلیفہ ان کے بیٹا ہے ان کے خلیفہ بنے یہ کچھ ان کے عقیدہ کچھ صحیح کیے نماز ہم کے کی طرح پڑھنے لگے روزہ بھی رکھ بنے دسمبر میں روزہ رکھتے تھے ہر دسمبر سے عبادت اب آج کے لیکن یہ کچھ سدھار لائق رمضان میں اب روزہ رکھنا ہے کچھ عبادات کرتے ہیں آپ دیکھے گے ویڈیو میں کبھی آتا ہے کہ عورت امامت کر رہی ہے یا کچھ کالے لوگ تو یہی لوگ ہیں اسی لیے اس کے بعد وہ لوگ اپنے نام بلالی رکھ لیے تو امت الاسلام الگ بلالی نام رکھ لیے اور اکثر امریکہ میں جو کالے جو مسلمان ہوتے ہیں کچھ ان میں سے زیادہ جاتے ہیں اسی لیے وہ لوگ سب اسلام کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پاتے لوگ ان کو دھوکہ دیا جاتا ہے تو بلالی بنے اور اسی طرح ایک اور فرقہ ہے فر ایک فرخ خان اس کا نام تھا اپنی نام رکھا تو فرخانی لوگ ہیں تو اس طرح لیکن یہ حقیقت میں انہوں کی کے اسلام سے کوئی دخل نہیں ہے یہ لوگ حقیقت میں ایسے انوں کے مذہب جس طرح بہری لوگ کے مذہب ہے شیئ لوگ کے مذہب یہ زیادہ تر اسلام میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں اور اختلاف پیدا کرتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ کالے لوگ صرف جنت میں جائیں گے لیکن جو آخری انہوں کی امام جو آئے وہ کچھ گنجائش گورے لیے رکھ لیے کہ ہاں وہ لوگ بھی ہو سکتا ہے کچھ جائیں لیکن شروع کے ساتھ تو اس طرح اسلام کھیل نہیں ہے اسلام جنت تو سب کے لیے ہے نہ کسی کالے نہ کسی گورے کے لیے جو بھی مومن ہوتا ہے وہ جان جائے گا اب اسی بلال حبشی کی طرف نسبت لیے اور ظلم ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہاں ان کے دین اور ایمان اور یہ خبیص لوگ کہاں یہ لوگ ہیں اسی طرح امریکہ میں ایک جماعت بہت پہلے نکلی جس کا نام الام رکھا تھا اور یہ بھی کالے لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم لوگ بھی جنت رسیف جائیں گے اور یہ بھی کفریہ مذہب ہے حقیقت میں ان لوگ کوئی اسلام سے دخل لیکن یہ اسلام کے نام سے نکلے اسی افسوس کے بعد اس لیے یہ مسلمانوں میں عقیدے میں کتنا بگاڑ پیدا کیے خاص کر جو لوگ وہاں رہتے ہیں اس لیے بہت سے مسلمان وہیں جو, جو رہتے ہیں بچ کے رہنا وہ لوگ کے الگ الگ مندر ہیں الگ الگ عبادت گاہ ہے الگ الگ تقوس ہے الگ الگ عبادات ہے اس لیے انسان کے ساتھ یا انوں کے پیچھے کبھی نہ جائے ان میں سے معروف ہے جو مشہور ہے ہم لوگ اکثر مالکم ایکس کے نام سنتے ہیں یہ بھی ان میں سے تھے لیکن بعد میں جب سعودیہ آئے پھر ان کے عقیدہ بدلا اور توحید پہ آئے اور صحیح مذہب جیسا کہ امریکہ گئے بدلنے کے لیے تو ان کو قتل کیا گئے تو بہرحال ان لوگوں کے اندر یہ مذاہب اور موجود ہے دنیا میں لیکن میں چند ذکر کرتا ہوں اور میں نے ذکر کی آخری جماعت کے بارے میں ذکر کر کے ختم کرتا ہوں جو آج کل موجود ہے اور انڈیا پاکستان اور اکثر دنیا میں اور آج کل جو ہنگامے ہیں کے بارے میں اخوان المسلمین اخوان المسلمین کے بارے ہم لوگ اکثر سنتے ہیں اور آج کل زیادہ تر جو مصر میں ابھی حاکم بنے کچھ سال پہلے دو سال پہلے پر کو نکالے گئے جو مرسی تھے یا کوئی تھے اور ہم لوگ انڈیا پاکستان ان کو موافقت میں جو جماعت اسلامی ہے اور اسی طرح تو میں حزب النحبہ اور ہر جگہ ہے یہاں تک کہ کچھ لوگ ہیں یہ لوگ کہ اگر یہ حقیقت میں ان کا دین میں لانا ضروری نہیں ہے ان کے مذہب ہے یہ لوگ اصل سیاسی مذہب ہے لیکن کیونکہ عقیدے میں وہ لوگ فساد پیدا کیے اس لیے ان کا نام لیا جائے گا اور مختصر انداز سے میں ذکر کرتا ہوں جب آد اخبان مسلمین یہ مصر میں سب سے پہلے حسن البنّا یہ اس کو قائم کیے سن انیس سو تقریباً ونچاس میں اس کی وفات ہوئی ہے قتل کیا گیا اس کو اس کے بعد اس کے اتباع میں سید قطب جو مشہور ہے وہ بھی ایک مفکر تھے ان کو بھی قتل کیا گیا ہے اور اس کے لا شروع میں یہ اس دین کے نام سے نکلے کہ یہ فساد جو مسلمانوں میں ہے اس کو صحیح کرنا چاہیے یہ بگاڑ ختم کرنا چاہیے اور اسی کے تابع بعد میں پاکستان میں اور انڈیا میں امام یہ شیخ ابولا مودودی ظاہر ہوئے اور وہ جماعت اسلامی قائم کے لیکن وہ یہ جماعت عموماً صحیح ہے کہ یہ صحیح مسلک سے دور ہے اور حق اور اہل سنت کے مسلک سے تھوڑا سا ہٹ کے ڈکلے آج کل تو موجود ہے بہت زور سے یہ ساتھ وہ لوگ آوازیں دے رہے اور بہت سے آج کل ان لوگوں کے زیادہ خلیجی ممالک میں ان کی زیادہ حقیقت کھل گئی اور بہت سے لوگ پکڑے گئے اور ان لوگوں کی حقیقت کھلی ان لوگوں کے اندر کیا جو عیوب ہے عقیدے میں سب سے پہلے بات یہی ہے جو آج کل اور جماعتوں میں ہے کہ وہ لوگ توحید کی اہمیت نہیں دیتے ہیں عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہ لوگ بلکہ یہ جمع ان لوگ کے ہم ہیں کہ مسلمان کو جمع کرو اور یہ چیز غلط ہے اللہ کرو یہ بھی وہ لوگ ایک قاعدہ رکھتے ہیں افی متفق نہ علی وہ بابو نہ باب فی مختلف نہ فی کہ ہم لوگ جس بات پر متفق ہے تو ٹھیک ہے اور جس میں اختلاف کرتے کوئی دوسرے کا پھٹکان نہ کرے آپ کفر کر رہے اور شرک کرتے کرو میں نے کوئی دخل نہیں ہے آپ بریلوی ہو تو آ جاؤ اسے جماعت اسلامی وارقوان مسلمین ہے آپ دیکھو گے کسی کا عقیدہ کہتے میں سلفی ہوں دوسرا کہتا میں بے تبلیغی ہوں کوئی کہتا میں دیو ہوں تیسرا کہتا میں شیعہ ہوں اور کوئی کہتا کہ میں قادیانی ہوں کوئی حرج نہیں ہے سب کو اکٹھے جمع کریں گے یہ غلط ہے اسلام میں اس طرح نہیں ہوتا اسلام میں اگر جمع کرنا ہے تو صحیح عقیدے پر جمع کرنا چاہیے لیکن شیعہ اور کسی موحد دونوں اکٹھے جمع کرو گے یہ کون سی دین کے کون دین اس سے آئے گا اسی لیے لوگوں کے جو اصل ٹارگٹ تھا حکومت اور سیاست اور یہ غلط ہے اسی لیے ان لوگ سیاست اور حکومت یہ اسی کے خاطر شیوں سے جا کے ملے ابھی مسئل میں جب کچھ حاکم آئے پھر ان کو ہٹایا گیا ہے سب سے بڑی برائی کیا تھی اسی لیے سعودی اور خلیج ممالک ان کے خلاف کھڑے ہوئے کیونکہ وہ شیوں سے زیادہ قریب ہوئے ایران لوگوں کو قریب لائے شیوں کو زیادہ قریب لاتے کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم لوگ مل کے کام کریں گے کبھی نہیں ہو سکتا سسوں والے ان لوگ سے مل کر کام کرنا یہ سمجھو ایک سب سے بڑے کیا ہے گمراہی ہے کیونکہ انسان اپنے ایک ہی جھولے میں اگر وہ سانپ کو رکھتا ہے اور کسی اچھی چیز رکھتا ہے تو کیسے جمع ہو سکتے ہیں کتنا بھی آپ اس کو سمجھاؤ کہ بھی اس کو مت کھاؤ یا اس کو اذیت مت پہنچاؤ لیکن وہ اپنی طبیعت پہ آ جائے گا اسی لیے یہ لوگ یہ سیاست کے وجہ سیاست ٹارگیٹ ہمیشہ رکھیں اور اس کے خاطر اکثر حکومت کو کافر کہتے ہیں ان کی ایک برائی ہے تکفیر کرنا اسی ان میں سے جماعت نکلی تکفیر الہجرا اور کئی جماعت نکلی تکفیر کرتے تھے یعنی حاکم اگر کچھ غلطی کرتا تو کہتے ہیں کافر ہے مرتد ہے اس پر خروج کرو تو یہ خوارج کے عقیدہ آ اس اسی بہت سے علماء خوا... یہ اخوان مسلمی کو اور جماعت اسلامی کو خوارج کہتے ہیں کیونکہ خروج یہ بھی کرتے ہیں حاکم کو تکفیر کرتے ہیں اور اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کے خلاف کتنے ان حملات اور اس طرح زیادہ اعمال کرتے ہیں اور دیکھا گیا خاص کر مصر میں کس طرح وہ کچھ زمانے میں اکثر حکومت کے خلاف یا فوج کے خلاف اکثر لڑتے تھے بمباری کرتے تھے یہاں کسی کو قتل کیا یہاں کسی قتل ہی بس یہ کرسی کے خاطر اور یہ اسلام میں بالکل غلط ہے اسی طرح ان کے ان کے نزدیک دین سے زیادہ اہم سیاست ہے جو بھی میرے ساتھ ہے وہ مسلم ہے اور جو میرے ساتھ نہیں ہے اس کو مرتد کہہ دیتے تھے حتی کہ آج کل مصر میں اور کئی جگہ یہ جماعت اسلامی کسی عیسائی کو بھی جمع کیا اپنے گروہ میں یہ کون سی اسلام ہے آپ اسلام میں اصلاح کرنا چاہتے تو اسلام صحیح طریقے سے کرو لیکن اس طرح سیاست حاکموں کو کافر کہنا مرتد کہنا ان کے خلاف کرنا ان کے خلاف اٹھنا شیوں سے ملنا یہ چیز اسلام کے خلاف ہے اور اسی طرح لوگ اکثر بہت سے ابو ابوالعل مودودی رحمتہ اللہ علیہ اگرچہ کچھ عالم تھے لیکن اس کی بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ جماعت اسلامی قائم کی اور اس کی یہ بڑی غلطی تھی اور اسی طرح کی اور بڑی غلطی تھی کہ وہ اکثر حدیثوں کو رد کرتے تھے اپنے عقل کے بنا پر کچھ حدیثیں بہت سے حدیثیں رد کر دیے کہتے میرے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے ذوق کے خلاف ہے اس کے خلاف ہے اس لیے سنت پر کچھ زیادہ تعانہ کیے اور اس کے علاوہ اور برائی تو ایسے لوگ جو قرآن و سنت کے روکنے پر عمل نہیں کرتا کوئی بھی شخص وہ ضرور کہیں نہ کہیں جا پھنسے گا اور اس طرح عمل کرے گا تو یہ اہم جماعت جو اسلام میں آئے اور اللہ نہ کرے کہ قیامت تک ہوئے لیکن ہوں گے یہ تو یقین ہے کیوں ہم کہتے ہیں کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا چکے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اختلاف ان حضرت ارباب ارباب کہتے ہیں اللہ کے بار اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے تو اللہ کے رسول اللہ انداز سے اتنا لمبی خطبہ دی۔ اللہ کے رسول کہ اللہ کے رسول فجر بعد دیئے ظہر کے قریب تک پھر ظہر کی نماز پڑھے پھر ظہر سے اثر تک یہ وفاق سے چند دن پہلے پھر اثر مغ... سے لے کر مغرب تک تل... اتنا لمبی لمبی اللہ کے رسول خطبہ دیے پھر صحابہ کرام کہ اللہ کے رسول کا اناح مویدت مودہ یعنی لگ رہا کہ آپ جو تقریر ہے سن آپ جانے والے ہیں یعنی الوداع کی یہ خطبات ہے تو اللہ کے رسول نے اللہ کے رسول نے کہا یہ ہمیشہ یہ یاد دلاتے کہ سنت پر قائم رہو پھر اللہ کے رسول نے کہا من یعش تم فیر اختلاف اور کثیرہ کہ تم میں سے اگر کوئی زندہ رہا تو مسلمانوں میں بہت زیادہ فرقہ بندی دیکھے گا اور بہت ہی بڑا اختلاف دیکھے گا اور یہی ہوا کہ مسلمان چھوٹی چھوٹی باتوں پر کتنا فرقہ بن جاتے ہیں ایک دو مسلمان دو ایک, دو ایک بات میں ایک دوسرے کو فاسق کہتا ہے ایک دوسرے کو ملحب کہتا ہے ایک دوسرے کے کافر کہہ دیتا ہے یہ اسلام میں بہت بڑی مصیبت ہے لیکن ہوگی اور اللہ کا رسول بتا چکے کہ تہتر فرقے میں بٹیں گے اگر ہم لوگ آج کل گنے تو تہتر سے زیادہ ہیں خوارج میں بتایا گیا کہ بیس فرقے سے زیادہ بنے شی میں بھی تقریباً بیس فرقے تک بنے اس طرح جوڑیں گے لیکن اس طرح نہیں ہے بتایا گیا زیادہ تر قریب یہ ہے میرے سمجھ میں کہ یہ فرقے غیر مشرک فرقے غیر کافر فرقے کچھ فرقے کفر تک پہنچے یہ لوگ تہتر میں ان کو نہیں جوڑیں گے جوڑیں گے تہتر کو جو اسلام پہ ہیں کفر تک نہیں پہنچے لیکن ان کے اعمال بہت ہی بڑی غلطیاں اس میں ہوتی ہیں اللہ معاف بھی کر سکتے ہیں اور جہنم بھی دے سکتے ہیں اللہ کی رسومت بہتر فرقے جہنم میں جائیں گے ایک فرقہ صرف بچیں گے خلاصہ یہ ہوا بتائے گا کتنا فرقے ہیں لیکن اہم فرقے جو اسلام میں نکلے اور اسی کے تقریباً باقی فرقوں کے دار مدار ہے میرے سمجھ میں اور بس علماء نے ذکر کی چھ لوگ ایک خوارج اور خوارج کے فکر بتا گئے کہ وہ لوگ حاکم کو کافر کہتے تھے چھوٹے گناہوں پر یہ بڑے قبائر پہ لوگوں کو مرتد کہتے تھے حاکم وقت جو موجود ہے اس کے بیعت توڑتے تھے اور اور اس کے علاوہ اور بہت سارے اور بہت سے جو فرقے بنے یہ بھی ان کے تابع تھے دوسرے فرقے جو اور بڑی ہیں شیعہ لوگ ہیں اور یہ سب سے بگاڑ انہوں کے پیدا اور اکثر جماعت آج کل تک موجود ہے تیسرے اعتزال والے معتزلہ اور یہ بھی فرقے بہت زمانے تک بنے پچھلے درس میں تفصیل بتایا گیا ہے کہ کچھ خلافہ عباسی لوگ بھی اس میں آگے اور بہت سے لوگ بھی اس عقیدے میں آئے اور ابھی تک کچھ لوگ موجود ہیں جو اس اس اس یعنی اس رائے پر چلتے ہیں اور نمبر چار جو اہم ہے ارجا مرجیا اور یہ آج کل بہت سے فرقے ان کی قائل مرجے یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام ایمان صرف دل میں یہ عقیدہ رکھنا اور اگر زبان پہ لائے تو ٹھیک ہے عمل صالح سے کوئی دخل نہیں ہے اس لیے نیکی کرو برائی کرو یہ اس کی وجہ سے بہت ہی اختلاف ہوا اور مسلمانوں کتنا بٹے اس میں دمبر پانچ, دمبر پانچ یہ کلامی لوگ ہیں جو معتظر کے خلاف نکلے جیسا کہ کلابی لوگ ہیں اشاری ماتوریدی اور یہ پچھلے درس میں ان کے بارے میں ذکر کیا ہوا چھٹا اور آخری تصوف والے یہ چھ اہم فرقے جو اسلام میں آئے اور اس انہی سے انہی کے رحم سے باقی لوگ کی ولادت ہوئی ہے کوئی زیادہ شیتان ہے کوئی کم ہے کوئی زیادہ بدعت کی طرف مائل ہے کسی کے پاس کفریا ہے کسی کے پاس نہیں ہے اور یہ تفصیل یہ کتب العقیدے میں آ پاؤ گی یہ اہم فرقے ہیں یہ بتا نہیں جاتا کہ انسان سیکھ کے کرے بلکہ یہ بتایا جاتا کہ انسان بچ کے رہے اور اس سے بچے اس کے بعد یہاں جو مسئلہ ہے یہ جماعت بننے کے کیا اسباب ہیں یعنی آج کل جو جماعت ہوتی ہے حضرت اللہ صحاب کرام سے قیامت تک جو جماعتیں بنی اس کے اسباب کیا ہے تقریباً میرے سمجھے پانچ اسباب ہیں اور اس کے علاوہ ہو سکتا ہے سب سے پہلا سبب جہالت ہے اگر کوئی عقید صحیح پر واقف سے واقف رہتا ہے تو وہ کبھی غلط کام نہیں کرے گا جو کتاب و سنت سے واقف رہتا ہے کہ اللہ کیا کہتے قرآن میں اللہ کے رسول کیا پسند کرتے ہیں تو وہ انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا اور اگر خدا رخص اس سے غلطی ہو جائے اور اس کو سمجھایا جائے تو فوراً حق تک رجوع کرے گا کیونکہ اس کے پاس علم ہے بتا کہ اللہ کے رسول کے وفات کے بعد سب سے بڑی پریشانی کیا ہوئی کسی کو یاد ہے یہ صاحب کرام جب انصار لوگ اپنے خلیفہ بنانے لگے اور کہتے تم میں سے ایک امیر ہم میں سے ایک امیر تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر آئین ٹائم پہ پہنچے اور کہنے لگے نہیں ایک ہی بنے گا اور اللہ کے رسول فرماتے قریش میں سے ہوں گے تو اسی لیے ابو کی خلافت اور چند منٹ میں سارے لوگ بیاب کیے اور معاملہ ختم ہو کیونکہ علم ان لوگوں کے پاس تھا اگر یہی خدا خاصل ظاہر ہوتے تو نہیں کہتے کہ ہم لوگ یہ کیے مدینہ ہم لوگ کے ہیں یہ شہر ہم لوگ کے ہیں ہم لوگ ہونا چاہیے ہم لوگ اگر نہ ہوتے تو اللہ کے رسول نہ ہوتے اس طرح باتیں لیکن علم ایک اہم بات تو علم سیکھو جتنا علم سیکھو گے اتنا ہی جہالت سے دور رہو گے نمبر دو تقلید عامہ اندھی تقلید آج کل یہی ہوتا ہے میرے امام کیا کہا میں کروں گا میں نے بابا کیا کہا اس پر کروں گا میرے پیر کیا کہتا ہے وہ صحیح ہے یہ غلط ہے آپ کبھی آنکھ کھول کے چلو اگر کوئی آپ سے کوئی مسلمان ہو کوئی آپ سے اس طرح عقیدے کی خلاف قرآن کے خلاف اور آنکھ کے سری آج کے خلاف کوئی بات بتاتا ہے تو آنکھ بند کر کے کچھ چلتے ہوئے بتایا جیسا کہ میرے مسلک میں کہ اللہ کے رسول عالم الغیب ہے بے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ قل لا أقول لكم آپ کہہ دیجیے میرے پاس اللہ کا خزانہ نے میں علم جانتا ہوں لیکن تو پھر یہ آیت کے سبھی آیت کو چھوڑ کے تم آ کے تقلید پر چلتے ہو یہ غلط ہے نمبر تین غلو غلو کرنا اور غلو یعنی تشتہ کسی کو اس کے درجے سے زیادہ اس کو بڑھانا یہ بھی غلط ہے پیر کے اولیا یا پیر اولیاء یا کوئی بھی اس کے رتبت اتنی ہونی چاہیے جس طرح ہام عالم کے ہوتا ہے لیکن ہم لوگ اس کے یہ کہ اس کے پہنچے اللہ کے پاس یہ میرے حاجات پوری کرے گا میرے موت کے بعد میرے سفارش کرے گا یہ چیزیں کہاں سے لیکن غلو ہے کہ ہم لوگ اس کو حد سے زیادہ اس کے درجات بڑھا دیے تو یہ فرقے بنے اگر کوئی آدمی ابھی آ جائے آپ مسالہ کتاب سنت پر عمل کر رہے کوئی آدھا کہ کے میں پیر بن گیا ہوں میں آپ کے حاجات پوری کراؤں گے تو آپ کیا کہو گے آپ کے پاس علم میں تو آپ اتنا ہی بس اس کے اوپر مذاق اڑا کے آپ اس کو بھگا دو گے لیکن اگر اس کہتا نہیں دیکھو یہ کرامت صحیح آج کل دکھاتے ہیں کسی کو ایک پاؤں پہ مرغی کھڑے کر دیتے ہیں کوئی کاٹ کے اس کو کہہ دے جو, جو زندہ ہے کوئی اور کراما جو دیکھنے کے بعد ہنسی آتی ہے تو اگر کوئی پیر کو مانتا گلو کا ہاں دیتی تو صحیح دکھا دیے اور جس کے پاس علم ہوتا ہے یا عقیدہ صحیح اس کو ہوتا ہے تو ایسی چیز پر کبھی ایمان نہیں لائے گا چوتھی سبب یہ ہے کہ احوا شخصی احوا یعنی شخصی رغبتیں یہ ذاتی منفاط اور ذاتی خواہشات یہی ہوتا پیر بہت سے پیروں کو پکڑا گئے کہ آپ پیر کیوں بنتے ہو کیا کرو روزی کے ایک ایک دروازہ ہے آپ کیوں بند کر رہے ہو آپ غلط پہ میں جانتا ہوں غلط پہ ہوں اگر میں نہیں کروں گا تو دوسرے کے پاس جائیں گے گمراہ تو گمراہ ہے کہیں گے نہیں کہتے میں کیا کھاؤں گا تو یہی ایک دروازہ کھانے کے لیے یہی ایک روزی کے دروازہ ہے دوسری لیے غلط ہے اسی لیے شخصی رغبات ہے کہ میں بنوں یہ کہوں, یہ کہوں یہ میں بن جاؤں لوگ ہمیں یہ کہیں یہ چیزیں اکثر پیر اولیاء اور علماء میں جو خاص کر غلط فرقوں میں ہوتے ہیں یہی چاہتے ہیں کہ میرا نام آگے رہے میں میرے اتباع زیادہ رہے میری میری اہمیت زیادہ ہو جائے پانچویں اور آخری سبب یہ ہے کہ شریعت کے سامنے ہمیشہ عقل کو زیادہ بڑھانا اور یہ جیسا کی فرق کلامیہ جو نکلے اہل الکلام جو وہ تفصیل آپ دیکھ لو کتب تو میں ہے فلسفی لوگ جو ہیں تصوف والے یہ لوگ ہر چیز میں عقل کو زیادہ راجہ کرتے ہیں کوئی اللہ کی صفت آتی قرآن میں مثال کے طور پر اللہ کی قرآن بتانی عید اللہ ہی اللہ کے ہاتھ ان لوگ کے ہاتھ کے اوپر ہے یہاں ہاتھ کے مطلب کیا ہے ہاتھ کے مطلب ہاتھ ہے لیکن وہ لوگ کہتے کہ ہم لوگ قرآن تو کہتا ہے ہاتھ ہے لیکن ہم لوگ کے عقل میں نہیں بیٹھتے کہ اللہ کے ہاتھ کس طرح ہے تو اس لیے اگر کہیں گے اللہ کے ہاتھ بندوں کے ہاتھ کی طرح تو کفر ہے تو کہیں گے نہیں ہاتھ کے مطلب یہاں ہاتھ نہیں ہے ہاتھ کے مطلب قوت ہے تو اس طرح عقل استعمال کرے گا قرآن کو تحریف کرنے لگے اللہ کی صفات کی انکار کے انکار کی مثال ہے اور اس کے نوع اور بہت ساری چیزیں ہیں قرآن سننے پہ کچھ حدیث پیش کر دو کہتے یار آپ کی حدیث صحیح لگتی ہے لیکن میرا عقل نہیں آتا جیسا ابھی موجودی کے میں نے مثال دی ہے بہت سارے موت کے بارے میں وہ اس نے انکار کر دی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن موت کو کسی جانور کی شکل میں لایا جائے گا یہ جو حدیث میں آتا کہ جب ملک جب حضرت موسے چاند نکالنے لگے حضر موس کو مار دیے تو مذاق اڑاتے کہ کی کیسے اس کو مار دی کہاں آنکھ گیا تو اللہ نے انکار کرتے ہو اور اس کے علاوہ بہت سارے مسائل ہیں جو یہ اسباب ہے یہ ہے کہ جہالت ہے اندھی تقلید ہے دوسروں کے جو بھی لوگ کہتے میں کہوں والدین یا پیر یا بابا یا کوئی بھی جو بھی کہتے میں مانوں آنکھ بن کر کے غلط ہے نمبر تین غلو کرنا نمبر 4 یہ ذاتی مفادات اور ذاتی خواہشات ہیں اور نمبر پانچ اور آخری یہ عقل کو راجے کرنا قرآن کے سامنے اور وحی کے سامنے یہ غلط ہے آخری مسئلہ یہ ہے کہ علاج کیا ہے اس کے علاج بہت ہی آسان ہے سب سے آسان علاج ہے لیکن کرنا مشکل کام ہے مشکل کس کے لیے جو نہیں کرنا چاہتا اور جو چاہتا ہے اس کے لیے سب سے آسان ہے اس کے دو علاج اہم ہے سب سے اہم علاج پہلا ہے کیا ہے اسلام کو اسی انداز سے سمجھنا چاہیے جس طرح صحاب کرام سمجھتے تھے ہم لوگ اسلام پر اس طرح عمل کرنا چاہیے جس طرح صحاب کرام کرتے تھے ہم لوگ کس طرح عبادت کرے جس طرح اللہ کے رسول صحاب کرام کرتے تھے ہم لوگ ہمیشہ جب بھی کوئی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو نہ دیکھے کہ میرا امام کیا کہتا ہے میرا فر عالم کیا کہتا ہے ہاں ان کی بات لیں گے اللہ کے رسول اور صحاب کرام کے بعد اللہ کے رسول کے بعد اگر حدیث میں نہیں سمجھ تو علما کی بات لیں گے لیکن جب سواز انداز ہے تو ہمیں قرآن اور اللہ کے رسول کی سنت پر جب بھی کوئی بھی مسئلے پہ اگر میں کروں گا چاہے عقیدے کے مسائل ہو چاہے فقہ کے مسائل ہو چاہے اخلاق یا کوئی بھی مسئلہ ہو اگر جب بھی اختلاف ہو جائے یا جب بھی مسئلہ پیش آ جائے اگر میں قرآن اور سنت کی طرف رجوع کروں گا تو انشاءاللہ کبھی گمراہی نہیں ہوگی اللہ کے رسول فرماتے ترکتو فیکم امرین میں دو چیز چھوڑنے جا رہا ہوں تمسک تم بھی ہی ماں جب تک تم لوگ اس پر تھامے رہو گے اس پر عمل کرو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے تین نہیں کہا دو کہا دو کیا ہے اللہ کے کلام قرآن کتاب اور میری سنت یہی دو ہے اور اللہ کے رسول سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول تو کیا خلاج ہے جب اللہ کے رسول بتا میرے بعد اگر کوئی زندہ رہے تو اتنا زیادہ اختلافات دیکھے گا تو اللہ کے رسول نے کیا بتائی مَا أَنَا کہ جس پر میں ہوں اور صحاب کرام ہوں انہیں کہا جو ائمہ بعد میں آئیں گے اس کے مذہب رہو نہیں یہ کہا جو جس پر میں ہوں میرے صحاب کرام تو اگر آپ ہمیشہ ہر مسئلے میں حتیٰ کہ آپ کو اگر لقمہ منہ میں ڈالنا ہے یہ دیکھنا کس طرح اللہ کے رسول ڈالتے تھے تو سمجھو آپ کے اندر خیریت ہے جو سنت پر آہا سنت کی اہمیت دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو بچائیں گے اور جو سنت کے اہمیت نہیں دیتا ہے چاہے چھوٹی بہت سے ضروری نہیں ہے جو اتنا ہی کہتا ہے دیرے دیرے اس کے دل سے سنت کی محبت ختم ہوتی ہے اور یہ اختلافات دیکھتے ہیں ہر دو سال ہر دس سال میں نئی جماعت نکلتی ہے ایک نئے گروپ بنتا ہے ایک دوسرے پر تحمت لگاتے چھوٹی مفادات اور چھوٹی باتوں کے لیے تو اسی لیے سب سے پہلا حل کیا ہے جو سب کو یاد ہے لیکن کرنا یہی مسئلہ ہے کہ ہم لوگ دوبارہ قرآن اور سنت کی طرف رجوع کریں دوبارہ وہ اسی جگہ سے ہم لوگ دین سیکھیں جس طرح صحاب کرام سیکھتے تھے اور دوسرا علاج جو پہلے علاج کے ایک حصہ ہے لیکن الگ ذکر کیا جاتا ہے یہ الاعتصام آپس میں مل کر رہنا آپس میں اتفاق رہنا کرنا اگر کوئی حاکم موجود ہے بیعت اس کو دی گئی ہے تو پھر اگر وہ کتنا بھی غلطی کرے ہم لوگ اس کے خلاف نہ اٹھے اللہ کے اگر کفری عمل کرے تو پھر اگر طاقت ہے تو پھر اسلام میں کچھ اجازت دی گئی ہے لیکن اگر نہیں ہے تو نہیں بیعت چھوٹی چھوٹی بات پر کسی حاکم کو کافر کہنا اپنے بیعت ہٹا دینا اس کے اوپر یہ برا بھلا کہنا چاہے کوئی بھی ہو آج کل ہم لوگ پاکستان انڈیا میں انڈیا پاکستان مسلمان لوگ ہیں پھر بھی حاکم کے خلاف ہمیشہ مجلسوں کے ایک سمجھو ایک اچھی بات اور یہ حسانے کے لیے ایک موقع ہے بات کریں یہ بھی اسلام میں حرام ہے آپ کی جو پرائم منسٹر ہے یا حاکم ہے چاہے کتنے بھی اس کی غلطی ہے اگر وہ کفردک نہیں پہنچا تو ان کے خلاف بات کرنا حرام ہے کیونکہ یہی اختلاف ہوتا ہے یہی مسلمان اسی وجہ سے بٹے ہیں اگر سب مل کر اس کے ساتھ کام کریں گے تو وہ بھی سدرے گا اور ہم لوگ بھی صحیح راستے تک پہنچ جائیں گے لیکن ہم لوگ اپنے طاقت اپنے مال صرف لڑنے میں لگاتے ہیں اور یہی اکثر فرق خوارج کیوں بنے کیونکہ وہ حاکم کے خلاف نکلے شیعہ لوگ کیوں نکلے وہ بھی حاکم کے خلاف حاکم کے ساتھ دیے اور دوسرے جو امیر تھے اس کے خلاف کیے ارجا والے بھی معتزلے بھی اکثر فرقے جو نکلے ان کا اکثر لوگ حکام اور اولیاء الامور کے مخالف تھے اور ان کے ساتھ بد سلوکی کرتے تھے تو تو تیسری اختلاف ہو گئے تو اس لیے اللہ فرماتے ولا تکین تفرق ہُو بمباد اللہ فرماتے کہ تم لوگ, لوگ کے طرح مت بنو جو اختلاف کیے آپس میں تفرق کیے یہی وجہ ہے اللہ پرماتے ولا تنازع او فتب سلو کہ آپ آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ تم لوگ نا مراد بن جاؤ تمہاری ہوا ارے تمہارے روغ اور خوف ختم ہو جائے گا اور یہی ہوا مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں اور کافر وہاں بیٹھ کے ہنس رہا ہے لیکن اگر ہم لوگ مل کے ساتھ میں رہیں گے تو کتنا وہ ڈرے گا اور یہ مثال کئی بار یہ قصہ ذکر کیا گیا ہے حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان کچھ اختلاف تھا وہ تو دنیا کے لیے نہیں اس طرح سمجھ میں کچھ تھا تو رومی جو حاکم تھا وہ اس وقت کو بہت ہی یعنی غنیمت سمجھا اور یہ کارروائی شروع کی کہ مسلمان اس لڑائی میں میں ملتم مسلمان پر حملہ کرو تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس کے پاس لکھ دیے کہ یعنی اس کو برا بھرا خوب کہا کہ یہ کیا سمجھتے کہ ہم لوگ آپ سے غافل ہیں میں ہم لوگ ہم دونوں بھائی یعنی ہم اور حضرت علی دونوں اکٹھے مل کر آپ کے خلاف فوراً لڑ پائیں لڑیں گے ہم لوگ چھوٹی باتوں پر اختلاف ہے لیکن آپ کے خلاف ہم لوگ کھڑے ہوں گے آج کل ہم لوگ غلط ہے کافلوں کو لاتے آپس میں لڑنے کے لیے تو اس لیے اختلاف سے دور رہو زیادہ انسان کرسی حکومت سیاست پہ زیادہ وقت نہ لگائے دین عبادت میں زیادہ لگائے اسی میں خیر ہے اسی میں برکت ہے اور اسی میں مسلمانوں کے خیر خواہی ہے یہ تقریبا جماعت کے بارے میں تھے اور یہ مختلف مخالف فرقوں کے بارے میں ہے اللہ سے دعا کے اللہ صُف ہم لوگوں کو ہمیشہ قرآن اور سنت کے پابند منائے اور اسلامی جماعت میں ہم لوگوں کو رکھیں اور بدعات خرافات اور اسی جماعت سے ہم لوگوں کو بچائیں اور سارے مسلمانوں کو اللہ ہدایت دے و صلی اللہ علیہ محمد و علیہ علیہ اجمعین